جی جمعہ کے خطبہ میں جب امام صاحب روشی پڑھیں تو کیا مختری حضرات روشی پڑھ سکتے ہیں جی اسی طرح عیدین کے خطبہ میں جب امام صاحب تصویر پڑھتے ہیں کیا مختری حضرات کی پڑھ سکتے ہیں دیکھیے خطبے کا تقاضا یہ ہے کہ کان لگا کر کے سنا جائے جمعہ کا خطبہ جو ہے بغیر خطبے کے نماز ہوگی نہیں کہ یہ ہمارے نزدیک واجب یا اس کو یوں کہہ دیں آپ کہ جمعہ کے خطبے کا ادب و احترام بھی ایسا جیسے نماز کا جیسے ہم جمعے میں دو رقط نماز پڑھتے ہیں دو رکت کا خطبہ اب تصور فرمانے اس میں تو ہمارے فخا نے لکھا کہ کوئی آدمی اگر گڑبڑ کرے تو کسی مختدی کو یہ کہنا بھی جائز نے میاں خاموش رہو مولانا خطبہ دے رہے یہ نہیں سن رہے امام امر کر سکتا ہے امر بالمعروف نہیں انل من کر امام برائی سے روک سکتا ہے بھلائی کو حکم کر سکتا ہے لیکن نمازی کو اس کا بھی اختیار نہیں نہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے اور نہ بلند آوا سے دروشری پڑھ سکتا ہے بلکہ فتح و رضیہ میں تو آز یہ تک لکھا کہ ہم نے فضائل بیان کی انگوٹھے چومنے کے حضور کے نام پر لیکن جمعے کی اذان میں انگوٹھے نہ چومے جائیں بالکل ایسے بیٹھے رہیں اور جب تلاوت قرآن مجید ہو تب بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں وہ ازاقر القرآن فسٹ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو خاموش وشرو تاکہ تم رحم تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان دو مواقع پر جو ہے وہ نہ درو شریف پڑھیں گے اور نہ دعا کریں گے اور نہ انگوٹھے چومیں گے باقی اور اوقات میں جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا این سادت ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے مذاکرے میں علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتایا اچھا اب رہیے کہ چونکہ حدیث مقدسہ میں چالیس سے زائد اقوال اس پر آلہ فاضل بری میں اپنی کتاب زیل المدام ہے نقل کی جو اپنے والد ماجد کی کتاب پر حاشیہ لے آداب دعا پر چالیس سے زائد اقوال لیکن ان اقوال کا مطلب دعا کرنا نہیں ایسے بلکہ ان اقوال کا مطلب یہ ہے کہ امام جب ممبر پر بیٹھ جائے جمعہ کے دن اور سلام پھیرنے تک کی ساتھ یہ مستجاب ساتھ جس میں اللہ تبارو کا وطالعہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا تو آپ ایسے دعا نہیں کریں بلکہ دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت دے اسلام پر استقامت دے اور مفرت فرمائے ہماری ہمارے والدین کی یہ دعائیں آپ دل میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا حال جانتا اور اسی طرح چاہ دو چالیس سے زائد اقوال اس کے حق میں بھی ہیں کہ ایک وقت یہ ہے کہ اثر کی نماز سے مغرب طب کا جو وقت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ ہاتھ پھیلا کر بھی دعا مانگ سکتے منہ سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں بلند آواز سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے کلمات بھی نہیں کر سکتے اور درو شری بھی نہیں پڑھ سکتے بالکل خاموش بیٹھنا ہے جیسے بویا کے آپ حالت نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں